اس دن کسی کی شفات کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمن نے ازن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی